قریب قریب ہو جائے دوست سنت یہی ہے بلالمی وسدا دسام ہلکی آدادی کب الحر ورتم فَإِذَا انو شری عسو فروغ فروغ یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے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 تمام صحابہ و رضوان مزاحم الحجت الوضاح نے گواہ کیا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دی سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دی پھر کہا اللہ مشحر اللہ مشہر اللہ ماشرد. اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا آسمان کی طرف دیکھتے اور انگلی اٹھاتے پھر لوگوں کی طرف دیکھتے اس میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر استبا کا سکون بھی ہے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 وہی نہیں آئی ان بسارا ول کو آدھا کلو اولا اکانس پھول ہم نے آنکھوں سے کانوں سے دل سے ایک ایک علم سے سوال کرنا ہے اس بات سے اللہ مجھے توحیف دے کہ میں وہ بات کہوں جو حق اور سچ ہے اور اللہ کی وہی کا تقاضا ہے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 تو وہ ڈرتے ہی اسی لیے امام بخاری نہیں محلہ نے یہ باپ باندھا کہ عمر رضی اللہ تعالی نانا وقاف تھا وقاف تھے قرآن اور سنت کے بتائے جانے پر عمر وہیں پر رک جانے والے اور وہیں پر اپنے فیصلے کو نظر ثانی کے ساتھ درست کرنے والے تھے رضی اللہ تعالی پھر ایک واقعہ نقل کیا بہرحال اس بات میں تو گفتگو کو لمبا کرنا مقصود نہیں ہے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 فلاں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سدمے سے اپنی جان کو نہ ہلاک کر لیجئے گا کہ یہ لوگ ایمان کی نہیں لاتے اللہ کے نبی علیہ السلام وسلام کو یہی سدمہ لاحق ہوتا کہ میرے پہنچانے میں کوئی کسم ہے میری کوشش میں کوئی غلط ہے میں نے کیا حق ادا کرنے میں کو قسم اٹھا رکھی ہے یہ لوگ کیوں نہیں مانتے جب میں ان کے اندر پلا بڑھا انہوں نے مجھے اسادق الامین کے خطابات دیے ان لوگوں کو میرا اچھی طرح سے ہر اعتبار سے علم ہے کہ میں کون ہوں اور کس شخصیت کا مالک ہوں پھر وہ کون سی بات ہے کہ مجھے سچا اور امانت دار کہنے کے باوجود یہ لوگ لمبئی نہیں کہتے جو اس کو اپنا قصور قرار دیتے اللہ اپنے نبی کو تسلیہ دیتا ہمیں <يَفُولُون> خوب علم ہے کہ آپ کو وہ بادیں بہت تکلیف دیتی ہیں اور غم میں ڈالتی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ان لا قدو نگار بالکل یہ آپ کو نہیں جھٹ رہے یہ ظالم سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے و ل رس قبل آپ سے پہلے بھی رسول کو جلایا گیا ہے وہ اور وہ اضافہ گئے کا وہ آلامات ارزو وہ اس پر خبر کرتے ہیں جس پر انہیں ایزا دی حق کا عطا نفرونا حقہ کہ ہماری مدد آن پہنچی و لا قبل نبل مرخلیم اور آپ کو کے تو اخبار خبریں پہنچ چکی وہ ان کا اگر علیہ کو اس طریقے سے کیونکہ اس سے پہلے آیا مبارکہ میں ایک لفظ سے مبل کلی محدلہ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 اور اگر آپ کو یہ طریقہ بھاری محسوس ہوتا ہے بوجھل محسوس ہوتا ہے اگر آپ میں استطاعت ہے کہ زمین میں سرنگ نکالی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وبی وی یا آسمان میں سیڑھی لگائیے پتہ بھی آیا پھر نشانی لے آئیے کہ یہ جھک جائے ولّہ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 تکلیف آئے اور اس کے بعد یسر نہ آئے آسانی نہ آئے بلکہ اس کو دہرایا اور علماء نے کہا العسر کو اللہ سے بیان کیا العسر ایک ہے یسر کو نکیلا بیان کیا یسر بار بار ہے یسر دو بار بیان دی یسر ایک اوسر کے مقابلے میں دو یسر آئے اور آسانی کبھی نہ آئے سچوں کو یہ ممکن نہیں ہے مگر میدان ایک ہی ہے لاموبل علی اللہ اللہ کے کلمات کو کبھی بدلنا نہیں ہے ہمیں میدان دعوت کے اندر لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دینا ہوگی یہی ہمارے نبی کا طریقہ رہی سلا اسلام یہی ابیا کا طریقہ رہا ہے یہ اللہ کی نام بدلنے والی سنت ہے ولہ تج علی سنت اللہ تبدیلا اور اللہ کی سنت میں کبھی تم تبدیلی نہیں پاؤ گے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 تو کے لیے جو اللہ کے راستے میں اللہ کی سچی دعوت لے کر اٹھے ان کے لیے بھی ایک شرح صدر کا وعدہ ہے فمائی یوری دل راہ یہ اللہ جس کے ساتھ ہدایت دینے کا ارادہ فرما لو یج شراح سبراہ یج آئی سب رہی یوری دل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 بمائی د یہ دیا جس کے ساتھ اللہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے یش رف فد اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے یہ اللہ کے نبی کے لیے خاص نہیں ہے علیہ خلاط و اسلام جیسے ان کا سینہ کھلا ظاہر ہے کہ وہ انبیاء ہی کو لائق ہے اور پھر امام الب دیا الیہط اسلام مگر یہ ہر مومن کے ساتھ واضح ہے کہ یش رف فد وَمَنْ يُرِضْ عَنْ <يُدِلَّة> اور جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لے یجر ہرا جنگ کا ساد اس کا سینا اللہ تعالی تنگ کر دیتا ہے اور گزل پیدا ہو جاتی ہے اسلام کے لیے اس کو اسلام جب سچے کی بات کی جائے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 جو اللہ نے مقرر کی تھی کوئی اعتراض اللہ پر نہیں کیا معذ اللہ استفص اللہ ابلیس کی طرف کوئی بکواس نہیں کی بلکہ بالکل تابیدار ہوئے اور پتھر کھاتے کھاتے کچلے گئے ان کا انشاءاللہ یہ گناہ دھل گیا اور وہ امیر الم جس کی ریاست کے اندر یہ سارا کام ہوا وہ اللہ کا سب سے بڑا عابد بن رہا اس کے ذریعے اس نے بھی اللہ کی عبادت کی اور جب یہ قانون مٹا دیا گیا تو مٹانے والا کون شیطان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 تو بدے کو مار دیتے ہو بدکاری کرنے پر اور قتل کرنے پر تو اس نے جواب مختصر دیا انضامی جواب اور اس کا مو بند کیا اس نے کہا اگر مجھے بتاؤ تم کس ملک سے ہو اور ان کے پاس وہ کرندے ہوتے جو آداب و شمار نے مہیا کرتے اس نے اس ملک کے اداد و شمار کے بتایا کہ تمہارے ملک میں پچھلے سال اتنے ہزار قتل ہوئے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 جیسے کسی کو آسمان میں چڑھنا پڑ گیا آسمان میں تو آدمی نہیں چڑھ سکتا اس طرح اس پر گھٹن تاری ہوئی مفسرین نے کہا اس طرح اس پر گھٹن تاری ہو گئی جب نام لیا جاتا ہے ایک اللہ کا وحدہ لا شریف کا تو ان میں گھٹن پیدا ہوتی بلکہ بعض تو میں اتنے, اتنے جرم والے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت شیانہ سزائے ہیں مار بلللہ بلللہ کہا تھا ایک کہنے والے نے کہا تھا اس کی بیٹی نے بھی جو امام دامد پہنے ہوئے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 بعض پارٹی یہ کہتی یہی یہاں کی پیپل پارٹی کہتی مگر اس کے اس کہنے کی بنیاد پر کبھی کسی نے اس کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے میساس کو توڑا نہیں ہے بلکہ اس میساس کو نبھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا اس نے بعد میں جب یہ پوچھا گیا کہ اس قسم کی پارٹیوں کے اندر جو مولوی لوگ ہیں جو قطب لوگ ہیں ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں فتوا دکھانے کا ذمہ دار میں. نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں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 تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ, نشرح اللہ, اللہ نے نبی کا بوجھ اتار دیا رسول کا بوجھ اتار دیا اللہ سلط و اللہ نے ہمارے بوجھ بھی اتار دیے جب آپ نے توحید و ایمان پر سینہ کھول دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ دلیر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس جس نے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 ان بچوں کو تسکین دلانا پڑتی کہ بھائی زندگی جتنی مل جائے گی اس اتنی نمازیں پڑھو گے روزے رکھو گے حج کرو گے زکات کرو گے جہاد بار بار کرو گے اللہ کے دشمنوں کے لیے ایزا کا اور دہشت کا دہشت گرد بنو گے اللہ کے دشمن کے لیے یعنی دشمن پر دہشت ڈال دی وہ دہشت گردی کا مقوق نہیں جو گوڈے چور اور تلنگے کے لیے موم دشمنوں پر دہشت کا باعث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 دوسرا طریقہ چلا فصل ہم اس کے لیے تنگی کے راستے کو آسان بنا دیتے ہیں شیطان اس کے لیے مزین کر دیتا لفاق کا راستہ کفر کا راستہ ارتدا کا مرتد ہونے کا راستہ یہ اسی میں خوش ہے پما اصب الگ نار کتنا بڑا حوصلہ ہے ان کا آگ پر اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے عابد سم آبی پھر فرمایا ان مال اسری یسرا ان مال اسری یسرا پھر اہل ایمان کو اللہ نے تسلی دی اللہ تبارک مطالعہ نے ان کو میدان میں کھڑا ہونے کے لیے توقل اختیار کرنے کے لیے خوشخبری سنائی کہ اے مومن ہو اگر آج تنگیاں ہیں تکلیفیں ہر طرف سے یہود و خارا تم پر چڑھ دوڑے ہیں یہ صلیبی جنگ ہے بس اسی سے سمجھ لیجئے جو محمد رسول اللہ کے کارٹون بناتے ہیں صلی اللہ علیہ و وسلم وہ صلیبی صلی جنگ نہیں لڑ رہے تو اور کیا ہے ورنہ بتائیے کہ اگر یہ پیٹرول اور پانی کی صرف جنگ ہوتی تو اس میں محمد کو گالی نکالنے کی کیا ضرورت تھی صلی اللہ علیہ و وسلم جن کے بارے میں ان کے گھر کے گواہ یہ کہتے ہیں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 جو میں نے نقل کی اور محمد بن ابراہیم رہی اللہ رحمتن واسع ابن بعد سے پہ پہلے رہی اللہ وہ سعودیہ میں مفتی اعظم تھے اور رئیس تھے نے فرمایا کہ اس سے برکر لا الہ الا اللہ کا کیا ہوگا منافع کہتے ہیں اس چیز کو جو ہو چیز کی مثلاً آپ کہیں کہ سجا اللہ اس وقت موجود ہے اس مسجد میں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 اپنے رسالہ جمہوریت کے رد میں جو کہ میں نے یہاں پر پہنچا دیا ہے شیخ البانی رحیم اللہ اور ان کے ساتھ نو علماء اور ہیں یا آٹھ ہیں شیخ مقبل بن حادی الوادعی بھی ہیں یمن سے حسین محفوظ بھی ہیں رحیم اللہ جو فوت ہو گیا اور جو زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمایا شیخ البانی فرماتے ہیں فد دنوں کراطریا یہ جمہوریت جو ہے ول اسلام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 تو وہ کہتا ہے نہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں سزا نہیں مل سکتی اچھا وہ کہتا ہے کورٹ سزا دے سکتی ہے کہتے نہیں, نہیں, نہیں. کورٹ تو کوئی سنی نہیں سکتی اس کے خلاف جب یہ صدر ہے تو اس کے خلاف تو کیس سنا ہی نہیں جا سکتا اس لیے کہ یہ مستفنا جب تک کہ اسمبلی میں بیٹھے اس نے کہا اچھا جب تک اسمبلی نہ بیٹھے یہ در در گولیاں برساتا جائے اور قتل کرتا جائے یہ ہے آپ کا قانون وہ کہتا ہے یہ تو انگلینڈ میں بھی قانون ہے یعنی ہمارے بڑوں کا بھی قانون ہے ان کا مل اور ماں ان کا کعبہ انگلینڈ بن گیا یہ بد نصیب اب بھی یہ اسلام میں ہے اب بھی یہ اسلام میں ہے شخل بانی فرماتے ہیں اما ام الاسلام یا اسلام ہوگا بس خود دماغ ابضل اللہ اور ربضلال اکرام کا قانون چلے گا تو سب کا قانون انگلیوں پر یاد ہو جائے گا تلاب کا کوئی پیچیدہ مسئلہ بن گیا وراثت کا کوئی پیچیدہ مسئلہ بن گیا میرے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی اور مسئلہ بن گیا جب ہمارا کیس اسلامی کورٹ میں گیا تو کاضی نے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 ہمیں بالکل یاد دے رہا کہ مالکی بھی سلفی ہو سکتا ہے یہ سب سلفی ہو سکتے ہیں کیا اگر یہ سلفی نہیں ہو سکتے تو عقیدہ تحاویہ جو ابو جعفر امام ابو جعفر تحاوی حنفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس کی شرح جو کہ ابن عبد اب حنفی نے کی ہے اس پر کیا تعلیقات شخلوانی کی نہیں رحمہ اللہ کیا ابن بعض کی نہیں رحمہ اللہ کیا فوجان کی نہیں ہے رہی محلہ کیا ابن اسمین کی اس پر نہیں ہے رحمہ اللہ کیا ایک سفر حوالی میں دو سو اسی کیس تھے اس کی شرم میں بیان نہیں کی معلومہ یہ صلطی حنفی تھا استا عقیدہ درست تھا حنفی سے پھر کیا مراد ہے حنفی سے مراد کہ مسئلہ استخراج کرنے کا طریقہ استباد کرنے کا طریقہ اس کے اصول فکر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصول فکر ان کو یہ ترجیح دیتا یہ سکھی اختلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ تم جا کر اے صحابہ نماز پڑھنا کن میں جا کر پڑھنا تم غروق کے فلاں قبیلے میں جا کر نماز پڑھنا اثر کی نماز ہے صحیح بخاری میں موجود ہے حدیث صحابہ کے گروہ میں اختلاف ہوتا ہے سکھ کی اختلاف دونوں صلطی ہیں دین میں ایک ہیں جو صحابہ کو خلطی نہ مانے وہ تو سب سے بڑا خلطی ہے بئیمان ہے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 کسی کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلاۃ نے سرزنش نے کی دونوں پھکا میں سے تھے ایک پھکی کا فیصلہ یہ ہوا نماز راستے میں پڑی جائے اب فیصلے میں اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا مگر جو جس پر مطمئن ہے جن دلائل پر مطمئن ہے وہی کرے ابن باز کہتے ہیں کہ رکو سے اٹھو تو ہاتھ باندھ لو کیونکہ نماز میں نبی علیہ السلاط اسلام نے فرمایا کہ سینے پر ہاتھ بند ہو ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھو کہتا ہے رکو سے اٹھے تم نماز میں نہیں ہو وہ کہتا ہے نماز میں کہتا ہے ہاتھ بند شیخ البانی اور دوسرے علماء کہتے نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا رکو سے اٹھو تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ حتہ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے وہ تو یہ طریقہ ہے اور یہی طریقہ چلا آ رہا ہے تاریخ میں ہمیں بتاؤ کہاں پر ہاتھ باندھنے کا طریقہ تھا سنت میں اور یہ ترک کیا گیا محدثین نے تو ایک ایک زرے کی بھی خبر नहीं حدیث کے ساتھ جو متعلق ہو گیا کیسے انہوں نے اس خبر کو درج نہیں کیا کب یہ چھوڑا گیا امام البانی کہتے کہ ہمیں جو ایک خبر ملتی ہے ترق میں وہ صرف ہمیں ملتی ہے احمد بن حمبل سے رحیم اللہ کہ ان سے پوچھا گیا کہ شیخ احمد بن حمبل ہم ہاتھ باندھ لیں رکن کے بعد یہ چھوڑ دیں انہوں نے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 مجھ پر کرو يُسْرًا، يُسْرًا اے ایمان والو آج اگر تنگیوں کے دن ہیں آج ہر طرف سے لان تان ہے ہر طرف سے تکلیفیں ہیں تو لطما تم ضرور سنو گے اللہ تعالیٰ من اللہ زین اوت الب من قبل ان کی طرف سے جو اہل کتاب تم سے پہلے کتاب دیے گئے یہود سارا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 ان تصویروں تب <وَتَتَّقُو> اگر تم صبر کا دامن تھامے رکھو اور تقوی کی بنیاد پر اللہ کی خیشیت کی بنیاد پر ف ان نظال تو یہ بڑے عظیمت کے کاموں میں سے ہے اللہ ہمیں ان میں سے کر دے آمین سما آمین پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتا ہے فضا فرغ ہوتا فن سب و الابی کا فرغب اے نبی علیہ سلاۃ وسلام جب تم فارغ ہو اپنے اشغال سے یہی راجح تفسیر ہے دنیا کے اشغال نبی کو بھی ہے علیہ سلاد اور یہی اعتراض کرتے تھے یہ کیسا نبی ہے یمشی فی الاسواق بازاروں میں چلتا ہے اور کھانا کھاتا ہے اس کو تو چاہیے کہ آسمان سے کھانے اترے فرشتے اس کے ساتھ گوائیاں دیں سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہو تو اے نبی جب تو اپنے دنیاوی اشغال سے پارے ہو فن کمر میں اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جائے عبادت کے لیے اور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 توقل کی بیٹری ڈاؤن بھی ہوتی ہے اور یہ اپ بھی ہوتی ہے ہمارا ایمان اہل سنت کا انلن ایمان یزید و یم ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے جب ہم عمل کرتے ایمان بڑھ جاتا ہے تحجب پڑھتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے کبھی ہم جنت کو دیکھتے ہیں تحجس پڑھتے ہوئے کبھی جہنم کی بھڑکتی آگ کو دیکھتے ہیں وہ آگ کہ جس وقت یہ اپنا بھڑکاؤ اور اپنی آواز نکالے گی ذفیر جسے کہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے بارا کل امت انجار کہ اس وقت ہر امت ہر انسان حقہ کہ انبیاء اور فرشتے گٹنوں کے بر اللہ کی حیبت کی وجہ سے اس آگ کو دیکھ کر اللہ کے سامنے گر جائیں اور تمام انبیاء اور رسول وہ بھی یہ کہہ رہے ہوں گے ربی نفسی ربی نفسی اللہ میری جان اللہ میری جان, اللہ میری جان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 کہے سننے سے حق بات پر ایمان لانے اس پر جم جانے اور اسی پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے عامر یہاں تک کہ ہماری موت اس حال میں ہو اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے رب دلال و اکرام کے الح واحد ہونے پر محمد کے آخری نبی اور رسول ہونے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی و علیہ امنی اور اسلام کے آخری شریعت اور واحد نجات کا رابطہ ہونے پر مکمل واضی اور مطمئن ہو آمین یا رب العالمین یا احمر راہ وقت بہت کم ہے ہمیں چلنا چاہیے کیونکہ مغرب کے بعد میرا درد رکھا گیا وہ درد کا مرتا ہاں تو ایک کے دیا کا آج کا کون ان کا معاف کرتا ہے اور وہیلے کا کائل نہیں ہے اس سوال کا کائل نہیں ہے اقیدہ تو حفیہ ہونے والا کون ہے یہ عقیلے میں سارے گاؤں کو دفاع کو چہرے سمجھتے ہیں اور ان سے اختلاف کرنے والے اکیلے میں معاف ملی ہے میرے گائے انتخاب میں نے سرکی اس کو کہا جو اپنی در کہاویت اور اپنی گھر بحثی کے ذمہ دار تھا